سورت اللیل مکی ہے لیل مانے رات قرآن پاک کی ترتیب کے ادوار سے اس کا نمبر 92 ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 اس میں 21 آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا واللیل لی یغشا رات کی قسم جب وہ رات چھا جائے اور سب کو تاریکی میں ڈھانپ لے وہ نہاری اور دن کی قسم اذا تجلہ جب وہ روشن اور منور کر دے کہ وہ ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے وما خلق قل رول اور اس رب کی قسم جس نے مرد اور عورتیں بنائیں ہر چیز کو مذکر اور معنس میں تقسیم فرمایا ان قسموں کا ذکر کر کے جو بات بتائی جا رہی ہے یقین ہمارے لیے بہت اہم ہے عربوں کا اسلوب یہ ہے کہ جب وہ قسم کا ذکر کرتے ہیں تو دو وجہ سے ایک تو یہ کہ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں دوسری وجہ یہ ہے کہ سامنے والے کی غفلت کو دور کرنا تو یہاں پر جو قسمیں ہیں یہ ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے ہیں کہ ہم اگلی بات توجہ سے سماعت کریں ان نسا لشتا اللہ بے شک تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں کوئی جنت کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی جہنم کے لیے کوشش کر رہا ہے ان نسا لشتا بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں تم مختلف راستوں پر ہو فم ماں پس بہرحال من آ و جس نے عطا کیا اپنا مال اللہ کی راہ میں عطا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا و تقو اور پرہیزگاری اختیار کی وہ اللہ سے ڈرا و سودا قبل سب سے اچھی بات یعنی اسلام کی اور نیکی کی اس نے تصدیق کی فسنو یس سو ان قریب ہم اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے ان قریب ہم اسے آسانی کی طرف لے جائیں گے وہ جنت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں وہ ام بکیلا اور بہرحال جس نے بخل کیا اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا وسطنا اور بے پروا بنا بے پروا کے یہ معنی ہے کہ اسے کبھی خیال نہ آیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ہر معاملے میں مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے لہذا میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہوں اس کا خیال پیدا نہ ہوا وسط بے پرواہی ہے لاپرواہ بن گیا وہ اور جھٹلا دیا بالحسنہ سب سے اچھی بات کو یعنی اسلام کو جھٹلایا پسند قریب ہم اس کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے اسے مشکل کی طرف لے جائیں گے اور سب سے بڑی مشکل وہ جہنم ہے جس میں جو کافر جائے گا پھر دوبارہ نکل نہیں سکے گا وما یوگنی ادا تادا اور اس کا مال اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا ادا تعہدا جب وہ ہلاک ہوگا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا پیچھے آسانی اور مشکل کا ذکر ہے جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے اور گناہ کرنے والے کے دل سے پوچھئے کہ حقیقی سکون کبھی گناہ کرنے میں آ نہیں سکتا ان نہ لل ہدا بے شک ہم پر ضرور ہدایت دینا ہے یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت دیں گے وہ ان لا لل آخرا اور بے شک ہمارے لیے یہی آخرت ہے اور دنیا ہے یعنی دونوں کے مالک ہم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مالک ہوں فَأَنْذَرْتُكُمْ نَا وَنْتَلَوَّا پس میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَو اس آگ میں صرف و صرف بدبخت جائے گا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا یعنی ہمیشہ اس میں وہ بدبخت رہے گا جس نے جھٹلایا اور منہ کو پھیرا وسا یو جن اور ان قریب اس آگ سے متقی اللہ سے ڈرنے والا دور رہے گا الدی یوتی مالح یا تزکا <يَتَزَكَّى> متقی اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو اپنا مال اس لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ وہ ستھرا ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اسے پاکیزگی نصیب ہو دل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روشن و منور ہو جائے ومال دن من متن تجزا وہ جب کسی پر احسان کرتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس پر کسی کا احسان نہیں جسے وہ چکا رہا ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی عنہ نے جب امیہ بن خلف کو دیکھا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کمیز اتار کر تپتی ہوئی ریت پر شدید گرمی کے عالم میں زمین پر لٹا رہا ہے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ رہا ہے پھر آپ کو کوڑوں سے مار رہا ہے پھر آپ کو گلے میں رسی ڈال کر نوجوانوں کو دے رہا ہے جو آپ کو مکے مکرمہ کی گلیوں میں گھیٹ رہے ہیں اور وہ ایک بات کہتا ہے اسلام کو چھوڑ دے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے اور حضرت بلال اس کے جواب میں ایک بات کہتے ہیں آحد آحد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اور آپ کہتے ہیں میں اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا تجھے جان سے مارنا ہے تو مار دے تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ یہ غلام مجھے بیچ دو تو امیہ بن خلف نے آپ کو یہ غلام بہت ہی مہنگا بیچا اور ہر مرتبہ ایک سودا طے کر کے وہ پھر جاتا کہتا نہیں یہ بھی دو گے تو اور اچھا یہ دو گے تو میں دوں گا اس طرح چار مرتبہ اس نے سودا کینسل کیا اور ہر مرتبہ دام بڑھائے ہے اس نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں تو بہت ہی مہنگا یعنی دنیا کے کئی غلام اس میں آ جائیں اتنا مہنگا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا تو کافروں نے پہلے تو یہ کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو مکے میں بہت بڑے بزنس مین مشہور ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی بہت پاورفل بزنس مین بھی ہو تو غلطی ہو جاتی ہے سودا لینے میں تو ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ اتنا مہنگا انہوں نے سودا کر لیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں اور ان کی شان میں یہ سور مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ مہنگا سودا نہیں ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے قرب کے لیے چن لیا اور یہ تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گئے تو کافروں نے جب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے بارے میں لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ایک حفشا کے رہنے والے غلام کو انہوں نے اتنا مہنگا خرید لیا ان سے سودا کرنے میں بزنس کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو لوگ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر کافروں نے ایک نئی بات کی کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے حضرت بلال کے خاندان میں آبا و اجداد ایسے گزرے ہوں کہ جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد کو کوئی احسان کیا ہو آج جو ان کی مالی پوزیشن ہے ہو سکتا ہے اس احسان کی وجہ سے ہو تو وہ آج اپنا یہ احسان چکانے کے لیے حضرت بلال کو آزاد کر رہے ہوں تو فرما وماحد ہو کسی کا احسان ان پر نہیں ہے جس کو بدلہ چکا رہے ہوں الب تجیلا <تصفيق> وہ تو صرف اپنے آلہ بلند و بالا پروردگار کی رضا کو چاہنے کے لیے کر رہے ہیں وَلَسَوْفَ <يَرْضَو> اور ضرور ان قریب اللہ تعالی انہیں اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے